الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل لغدة من لساني قهو قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علم ينفعنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وحبلنا من لدنك رحمة إنك انت الوحاب ربنا اتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ابھی آپ کے سامنے شیخ امام بربہاری کی کتاب شہر و سننا کی تشریح مختصر انداز میں پیش کی جا رہی ہے اس سے پہلے یہ بتانا ہے کہ شروسن کے نام سے جو کتاب ہے امام بربہاری نے اسے اپنے ہاتھ سے یہ نہیں لکھا کہ میں یہ شروس سننا لکھ رہا ہوں بلکہ بعد کے علماء نے ان کی کتابوں کا دراسہ کیا تو اس کا نام شروس سننا رکھا اس موضوع پر اس سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کے بیٹے عبداللہ نے امام عبداللہ بن مبارک نے امام خلال نے سنت کے نام سے کتاب لکھی اور سنت ابن ابھی عاصم جو بڑی معروف ہے اس وقت اور مزید نبی وغیرہ میں بھی اس کا درس ہوتا ہے جس کی تحقیق شکل بانی نے کی ہے ان تمام کتابوں کا دراسہ کرنا چاہیے اور مطالعہ کرنا چاہیے لیکن یہ کتاب اختصار کے ساتھ ہے یہ سمجھا جائے کہ انہوں نے دریا کو بند کر دیا کوزے میں دریا کو کس میں بند کر دیا کوزے میں من حفیظ المتون حاز الفنون یہ مشہور قور امام شادی کہا کرتے تھے نا من حفیظل المتون حاز الفنون جس نے متون کا حفظ کر لیا اس نے فنون کو حاصل کر لیا اس لیے سلف جو ہے حفظ جو ہے کتابوں کے زیادہ سینوں میں کیا کرتے تھے لہذا اس کتاب کا آغاز ملف رحمہ اللہ نے اللہ کی تعریف و توصیف سے کیا ہے اس کلمے سے کیا ہے جس کے ذریعے اللہ کا اللہ کی کتاب شروع ہوتی ہے قرآن کی سب سے پہلی ترتیب کے اعتبار سے نزول کی ترتیب نہیں مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی سب سے پہلی اور افضل ترین سورج صورت الفاتحہ ہے جس کا آغاز الحمد سے ہوا یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف اور بڑائی بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی تعریف بہت پسند ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز سورت الفاتحہ سے کیا جس میں اللہ نے فرمایا الحمد رب العالمین کیا معنی ہوا اس کا ساری تعریفیں کس کے لیے اللہ ہی کے لئے ساری تعریف استقراق چاہے آسمان میں ہو یا زمین میں ولہ ال کی بریا الحمد کے سماجات فیل ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے دنیا میں جس کسی میں کوئی خاکوبی ہے اور کمال ہے یہ تعریف اللہی ہی کے لیے جس نے پیدا کی اس لیے ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی الحمد للہ اللہ حدانہ اسلام جس نے ہمیں حرائت دی اسلام کی اس کے بعد اور اسی اسلام کے ذریعے اللہ نے ہم پر احسان فرمایا فضل فرمایا اور اسی اسلام کی زینت سے ہمارے دنوں کو اور ہمارے جسم کو اللہ نے مزین کیا اور اللہ نے سب سے بہتر اور افضل امت میں ہمیں برپا کیا ہم اللہ سے اس بات کی توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ اسے عمل کی توفیق دے جو اللہ کو محبوب ہو اور جس سے اللہ راضی ہو اور ایسے عمل سے اللہ ہماری حفاظت کرے جو اللہ کو ناپسند ہو اور جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے واضح اب آئیے الحمد للہ حدانہ اسلام تمام تعریف صلی اللہ کے جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی ہے دلیل اس بات کی ہے کہ دنیا کی کسی مارکیٹ میں اور سیدریا میں ہدایت پیسے سے نہیں ملتی ہدایت یہ اللہ کا فضل اور انعام ہے جسے اللہ چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے اللہ گمراہ کر دے میں حدی اللہ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نمبر ایک نمبر دو ہدایت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی عبادت کا حصہ ہے ہدایت پانے پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی عبادت کا حصہ ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حلی جنت کی جہاں تعریف فرمائی ہے کہ حلی جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کیا کہیں گے تمام اس اللہ کے لیے جسے ہمیں ہدایت دی جنت کی ہدایت دی دین اسلام کی ہدایت دی اور اس کی برکت سے جنت کی ہدایت دی ہم اس ہدایت کو پانے والے نہیں تھے جب تک اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا لہذا اللہ کا اس پر شکر بھی ادا کرنا نمبر ایک نمبر دو اللہ سے دعا بھی کرنا جیسا کہ ہدینت سے رابطل نمبر تین ہدایت کے لیے اللہ تعالی سے گریہ وزاری کرنا جیسا کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا کہ اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے تھے اللہ سلوک الہدافا اللہ ہم سے ہدایت مانگتے ہیں تقوی مانگتے ہیں اور بنیادی مانگتے ہیں جب تک کہ اللہ ہدایت نہیں دے گا یعنی ہدایت سے مرا علم نافع اللہ ہمیں صحیح علم عطا فرما اور علم کے مطابق عمل کی توفیق دے جب تک اللہ علم کے زیور سے ہمیں آراستہ نہ کرے اور اللہ عمل کی توفیق نہ دے اس وقت تک ہم گناہوں سے بھی نہیں بچ سکتے اور اس وقت تک ہم اللہ کی شریعت کو بھی نہیں سمجھ سکتے لہذا کہتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایتی اسلام کی اور اسی کے ذریعے اس کے ذریعے اللہ نے ہم پر انعام فرمایا فرض فرمایا معلوم یہ ہوا کہ یہ اسلام جو اللہ نے آپ کو دیا ایمان جو دیا ہے یہ اللہ نے انعام کیا پر اللہ نے چنا ہے آپ کو اللہ نے اسلام کو بھی چنا اور اسلام کے لیے اسلام والوں کو چنا اللہ نے, بھی اللہ نے اسلام کو چنا ہمارے لیے اور ہمیں چنا کس کے لیے اس لیے امام ابن کثیر نے جب یہ آئے کی تفسیر کی علیم اکمل تو سب سے بڑی نعمت بندے پر یہ ہے کہ اللہ نے اسلام کی ہدایت اپنے بندے اور ایسے دین کی ہدایت جس دین کو اللہ نے مکمل کر دیا بلکہ عبداللہ بن عباس کی مشہور قول ہے اور ہر طالب کو یہ قول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اس آیت کی تفسیر میں جسے امام بخاری نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی اس صنعت پہ اعتماد کیا ہے من طریق علی بن نبی طلحہ بن عباس سب سے صحیح صنعت ابن عباس کے ذریعے تقریبا پائی جاتی ہے کیا اکمر اللہ نبی اکمر الحم المان فلا یہ ابدا وقد اتم ہو فلاں نقصو ابادہ وقت ربی ہو فلاں اس خط ابدا اللہ تعالی نے خبر دی کہ ہم نے ایمان کو مکمل کر دیا والوں کے لیے اب کسی زیادتی کی ضرورت نہیں اسلام مکمل ہو چکا کب مکمل ہوا آج جو نئے نئے پریس سے جس طرح کتابیں چھپ رہی ہیں اور نیا نیا ماڈل آ رہا ہے تو کیا اسلام کا بھی کوئی نیا ماڈل آئے گا نہیں آئے گا اسلام مکمل ہو چکا اور اسلام مکمل کب ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتاب و سنت کی شکل میں اس لیے ابھی کسی زیادتی کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ نے اسے ہر اعتبار سے پختہ کر دیا ہے اب اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے تام چیزیں واضح ہیں انشاءاللہ اور ان شاء اللہ پیدائش سے لے کر موت تک, یہاں تک, کھانسنے تک یہاں تک کہ کھجلانے تک یہاں تک کہ دیکھنے تک اشارے تک ساری چیزیں کتاب و سنت میں موجود ہے اس لیے جو اسے اسلام پر رہے گا باقی اللہ اس سے کبھی ناراض نہیں ہوگا لہذا اگر اللہ نے آپ کو کتاب و سنت کی نعمت سے نوازا ہے تو آپ دھو سمجھ جماؤ کسی پر اور یہ مت کرو کہ آپ ہدایت پر ہو بلکہ اللہ نے فرمایا بلی اللہ علیہ ادا کو اللہ کے احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی ہدایت ادا فرمائی اور اللہ نے سب سے بہتر امت میں ہمیں نکالا ارے بہتر امت کا کیا مطلب ہے اللہ تعالی نے فرمایا وہی مین امت نلہ خلا دیا اللہ نے فرمایا کلت ہے رسول ہر امت میں اللہ نے رسول برپا کیا ہر بڑی بڑی امتیں آئی لیکن تمام امتوں میں سب سے افضل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے سب سے افضل امت رہے نا سب سے افضل کتاب سب سے افضل نبی پر اللہ نے نازل فرمائی لہذا یہ امت بھی سب سے افضل انتم وفون سبھی امتھی کی روایت تم ستر امتوں کے برابر ہو تم ستر امتوں کے تم خیرو کا ستر امتوں کو اگر جمع کیا جائے تو ان تمام میں سب سے بہتر اور سب سے پاک صاف ستھرے ہو اللہ کی نگاہ میں یہ فضیلت ہے اللہ. اللہ تو یہ فضیلت دنیا میں بھی ہے وہ کہتا جالنا امتوں اس لیے فضیلتی کہ تم سب سے افضل امتوں کے سب سے افضل کام کے لیے اللہ نے منتخب کیا وہ کیا ہے بھلائی کا حکم دینا برائی سے یعنی اپنے علم اور عمل کے ذریعے حق کی گواہی دینا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے ان تم اللہ ہوا فی ہے نا حدیث بخاری کی کہ تم روئے زمین میں کس کے گواہ ہو اللہ کے گواہ ہو یعنی اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے حق کا اعلان کرنے والے نمبر دو قیامت کے دن دوسری امتوں پر اور جو مشہور روایت ہے کہ نو علیہ السلام کی امت جب انکار کرے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت گواہی دے گی تو دنیا میں بھی فضینت اور آخرت میں فضیلت یعنی دنیا میں بھی سب سے بہتر ہوں اور جنت میں بھی جانے کے اعتماد سے بھی سب سے پہلے ہوں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ محدید یہی رواج بھی تمیدی میں اہل الجنت میں آتوں شروع نصف صف جنتوں کی ایک سو بیس صفحے ہوں گی کتنی صفحے ہوں گی ایک سما نون منا منہاد اسی صفحے صرف اس امت کی ہوں گے اللہ تو اس امت کی فضیلت ہے لہذا یہ سب سے بہتر امت میں اللہ نے برپا کیا لیکن من اراد ان يكون من فلیؤد شرط اللہ. قال ابن عمر ابن الخطاب جو اس امت میں شامل ہونا چاہتا ہے اسے اللہ کی شرط پوری کرنی ہوگی یعنی جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی یا کسی کے ہو جاتی ہے بھائی لا سلا بغیر بغیر وضو کے نماز ہو سکتی نہیں جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں اسی طرح خیر امت میں شامل ہونے کے لیے اللہ نے جو تین شرطیں رکھی ہیں تامرون بالمعروف بلائی کا حکم دو وطن ہوں ناریل برائی سے روکو اور آگے اللہ پرمان اللہ بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا اسی سے ایمان مکمل ہوگا اور یہ تین کام بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا اور اللہ پر ایمان لانا ان تینوں کی فضیلتیں یہ تینوں اس وقت تک حاصل نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم صحیح علم حاصل نہیں کریں گے لہذا اس امت ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کے لوگ کتاب و سنت کو حفظ کریں گے اور دین کو پہنچائیں گے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اور تس محروم ہے یہ رمایت بھی ثابت ہے ویس مین کو میوس ممین وَيُسْمَعَمِنْ مہیس معامین کو تم سن رہے ہو سینوں سے سینوں میں علم نہیں آتا جیسا کہ پیر صاحب کے بہت سارے واقعات میں نے اتنے سنے اگر میں پیش کروں تو بہت سارے بہت سا وقت میں آپ کا کھا جاؤں گا لیکن یہ سنیے تم سنتے ہو مجھ سے تم سے بھی سنا جائے گا وہ یوسما ممنگ عسما مو تم سے سنیں گے ان سے بھی سنا جائے گا یعنی یہ علم ی بعد دیگرے لوگوں تک منتقل ہوتا رہے گا تو اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ علم منتقل ہوتا رہے گا فنس ارحد ہم اللہ تعالی سے کیا مانگتے ہیں توفیق مانگتے ہیں نہ مانا توفیق اللہ سے توفیق یعنی اللہ اس چیز کو ہمارے لیے آسان کر دے یعنی علم کی توفیق کا مطلب کہ علم کے اسباب کو اللہ آسان کر دے توفیق کا مطلب سمجھتے ہیں نا اللہ علم کا کیا اسباب عبادت کی توفیق مانگتے یعنی عبادت کرنا اللہ آسان کر دیں بکن میسر لما بارک اللہ فر جو آدمی جس کے لیے پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کے لیے آسان کر دیتا ہم اللہ سے توفیق مانتے توفیق کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیٹھے رہے ہیں اور کھانا منہ میں آ جائے بیٹھے رہے ہیں پورا علم سینے میں آ جائے کہ ادھر قبل ہونا کہنا کافل بری جاہل اگر علم تمناؤں اور آرزو سے حاصل ہوتا تو کوئی جاہل نہیں رہتا یعنی اللہ سے دعا کرتے ہیں اسباب اللہ آسان کر دے سینے کو کھول دے اسباب بھی آسان کر دے اور سینے کو کھول دے اور جو جس منزل کو ہم حاصل کرنے والے ہیں اس میں جو دشمار گزار گھاٹیاں ہیں اللہ اسے تو دور کر دے تو ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں ایسی چیز کی جو اللہ کو محبوب ہو جسے اللہ راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہم ہماری حفاظت کرے جو اللہ کو ناپسند ہو کیا مطلب ہے میرے بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو ان اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے اس لیے حسن بصری کہتے ہیں المومن من جمع احسان الخوفنافق جماسا تم وامنا مومن آدمی کیا ہے اخلاص کے ساتھ عمل بھی کرے گا اور ڈرے گا بھی دعا کرے گا اللہ قبول کر لے قبول کر لے اور منافق آدمی گناہ کرے گا اور اپنی حالت پر کیا ہوگا مطمئن ہوگا اس کے بعد کہتے ہیں تو جان لو یہ بھی تو کر سکتے تھے میں یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ اسلام ہی سنت ہے لیکن اے جان لو یہ اسلوب قرآن کا ہے یہ اللہ تعالی نے جس طرح قرآن میں ہمیں خطاب کیا کہ جان لو یعنی اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ تم اس بات کے لیے تیاری حاصل کرو جو اللہ تعالی جو رہا ہے اس کے لیے اہتمام کرو کان کھڑا کر لو کان کھڑا کھڑا کر لو جیسے اللہ نے کہینا کیا مطلب ہوا مانا اس لیے اپنے کی بات بتائے گا یا اللہ کسی شر سے روکے گا اسی طرح کا مطلب یہ کہ بالکل کانوں کو کھا کر لو آگاہ ہو جاؤ بہت اہم چیز بتانے والے ہیں یا تو وہ بات جو بتانے والے ہیں یا تو وہ کرنے والا کام ہوگا یا بچنے والا کام ہوگا کیا بھائی جان لو ان اسلام ہوا سن جان لو اسلام ہی سنت ہے سنت ہی اسلام ہے دونوں ایک دوسرے کے بغیر کائم نہیں رہتا سب سے پہلے اسلام تو آپ نے جان لیا اسلام کا مادہ کیا ہے مختصر سین لام می سین لام می یا تو سلم ہے یا سلم ہے اگر سلم ہے تو اطاعت و فرما برداری کے معنی میں اطاعت و فرما برداری انقیات کے معنی میں اسلام میں اطاعت و فرما برداری ہے اور اس کے اندر امن اور شانتی بھی ہے صرف اطاعت و فرما برداری اور امن اور سلامتی تو اسلام میں اطاعت و فرما برداری اللہ کی اور اللہ رب العالمین کے حکم کی روشنی, روشنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام رسول اللہ, علیہ وسلم اللہ نمبر ایک نمبر دو جب ہم صحیح اسلام پر عمل کریں گے تو اللہ ایک انعام دے گا وہ ہے سلامتی جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کو ختم کیا بخاری شریف باب بد الح کی سب سے آخری حدیث بخاری شریف باب بدل وہی کی سب سے آخری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہڑف کو خط لکھا تو کیا لکھا تھا اسلم تسلم اسلم تسلم اسلم اجرک مرتبہ اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے تسلم محفوظ ہو جاؤ گے تو اسلام لائیں گے تو سلامتی ہوگی دل میں سلامتی ہوگی, میں سلامتی ہوگی سکون ملے گا ملک میں سلامتی ہوگی شانتی ہوگی دنیا اور آخرت کی سلامتی ہوگی فتنوں اور بلاؤں سے والله دارس اللہ دارسلام کی دربڑ آتا ہے اور دوسرا معنی سلم کے بجائے سلم جناح کے معنی میں یعنی اسلام سلح و آجتی ہے لہذا یہ اسلام کا مطلب اور اسلام کی تفسیر کیا ہے الاسلام هو الاستسلام اللہ ولقیات له ولوص والخلوص من شرک برا من نہلی اسلام یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر جانا اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا اللہ کی باتوں کو تسلیم کر لینا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول کر لینا اس میں شکو کو شماعت نہیں کرنا نمبر ایک نمبر دو اسلام یہ کہ انسان شرک سے بھی بیزار ہو اور مشرقین سے بھی بیزار ہو کہا میں انی بری تشرک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ میں تمہارے شرک سے بےزار ہوں اور اللہ نے تعریف کی مکانا اما میں نے شرکی نہیں سے نہیں یعنی برات کا اعلان کرتے تھے لہذا یہ اسلام کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسلام پر قائم بھی رہیں اور شرک کرنے والوں کا ساتھ نہ دیں یعنی دوسرے لفظوں میں میں بولوں سنیں کل کی پالیسی یہ بھی صحیح اور چلے گا کیا کرے گا چل سکتا ہے یہ سکتا والی مشین کہاں سے آ رہی بھائی الحلال اسلام ہی سنت ہے اور سنت کا معنی تو آپ کو معلوم ہے لیکن ایک اور کیجیے میں ایک لفظ بتا رہا ہوں سنن کے دا بلد بلد دا دا بلد سنن کے کے معنی معنی دانت اور سینان نیزیکانی کو کہتے ہیں تیزی سے کسی کو داخل کرتے ہیں تو فوراً وہ چیز اس میں داخل ہو جاتی ہے زخمی ہو جاتا ہے تو جس طرح سنن ہے یہ دانت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ سنت کے اوپر جب چلو گے تو تمہارے اندر استقامت اور مضبوطی ہے اس میں استقامت کا لفظ ہے استمرار ہے سنت کے اندر کیا ہے استمرار ہے کیسی ہے اور جس طرح سینان ہے نیزے کو کہتے ہیں دشمن کو غائل کر دیتا ہے اللہ نظیم و اللہ اگر سنت پر عمل کرو گے تو عبداللہ بن مسود کا یہ کال المتمس کو بھی سنت اشدان اب کریے گا ملوی صاحب یہ کہاں سے لائے یہ قول جو ہے امام سی نے اپنی کتاب اللہ ربی ابتبا کیا ایک آدمی جو سنت کو مضبوطی سے تھامتا ہے وہ شیتان کے اوپر ایک ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے کیا مطلب ہے اس کا یعنی ایک ہزار عابدوں کو شیتان اڑا جائے گا گمراہی میں لیکن ایک آدمی جو سنت پہ عمل کرتا ہے یعنی سنت کتاب و سنت اور سلاف اور صحابہ کے منہج پہ ہے شیطان اس کو گمراہ اتنی آسانی سے نہیں کر سکتا اسی لیے کہ جب سنت پر چلیں گے تو سنت کا علم ہوگا سنت کی فک حاصل کریں گے دوسرا قلع عبد اللہ بن عباس کا یہ موقوف ہے مرفور بات صحیح نہیں ہے یہ تو مشکات میں بھی ہے جو ہمارے کرم فرما لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں فقی ان الشیطان من الف عابد ایک آدمی جو دین کی تفقو رہتا ہے دین کی سمجھ رکھتا ہے کتاب و سنت کی معرفت رکھتا ہے وہ شیطان کے اوپر ایک عابدوں سے زیادہ بھر اور اگر اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے. میں چونکہ آغاز میں ہوں یہ مقدمہ ہے میں بعد میں انشاءاللہ پھر دوڑاؤں گا بتانا یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بہت ساری کتابیں لکھی ایک کتاب لکھی نقض المنطق کیا لکھی منطق کو منطق سے انہوں نے توڑا اس میں ایک بات لکھی کہ جو لوگ کتاب و سنت اور صنعت کے منہج پر ہیں وہ ایک عامی بڑے بڑے علماء پر بھاری ہے جس طرح شیاتینل الجن پر ہم بھاری ہیں اسی طرح ال انس پر بھی جو لوگوں کو جو کے طرف بولا رہے ہیں اگر آپ کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں اور کتاب و سنت اور منہ سلط کے آئینہ دار ہیں تو اللہ ہزاروں پر اللہ آپ کو بھاری کرے گا بہت ساری مثالیں ہیں میں ایک علاقے میں گیا بنگال کے علاقے میں جلسے میں جلسے کا بھی دور چلتا ہے نا ایک علاقہ ہے مرشید آباد میں گیا کروڑوں لوگ کتاب و سنت کے پاس مانے ایک بھی بیدتی مانا ملے گا لیکن وہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر کسی زمانے میں کتاب و سنت کا ایک امام آیا تھا جس نے اکیلے تین دنوں تک پورے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء سے مناظرہ کیا تھا اور اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی جس کے ذریعے اللہ تعالی نے کتاب و سنت کا باغ روشن کر دیا تو یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کتاب و سنت تو چلیں گے تو جس طرح محبت اللہ تعالی ڈالے گا اسی طرح مشرقین اور کفار بجتوں کے دلوں میں حیبت اور ڈال ڈالنے کا اللہ تعالی سمجھ میں آئی بات تو اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام بھی سنت ہے اور سنتی اسلام ہے اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر کام نہیں رہ سکتا یہ تفصیل کی اب ضرورت نہیں بات بالکل واضح ہو چکی ہے اسلام ایک راستہ حیات ہے اسلام ایک شریعت ہے نظام زندگی ہے اللہ نے کہا سمجالا کالا شریعت سحام اللہ کیا آیت ہے سمجالا کالا شریعت من ہم نے آپ کے شریعت دی آپ اس شریعت کی کیا کرو بیر بیر بیر شریعت سے جام مراد ہے شرح شرح علیکم من الدین امام بنوح بھائی اسلام علیکم السلام ہے لیکن اس کی تفسیر میں حسن بصری کا قول ہے اور حسن بصری نے حضرت انس مالک سے علم حاصل کیا کہتے ہیں کہ شریعت سے مراد سنت ہے اللہ اکبر جالنا کہریعت ہم نے آپ ایک روشن شریعت دی آپ شریعت کی پیروی کیجیے یعنی سنت کی پیروی کیجیے اس لیے سنت سے مراد شریعت اور شریعت سے مراد سنت یعنی دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ اس بات کو جاننے کے بعد کہ اسلامی سنت ہے سنتی اسلام ہے اس سے یہ ہوا کہ آپ اس کا علم حاصل کرو گے تو معلوم ہوگا جاننے سے ہوگا تمناؤں سے نہیں ہوگا کرتا اور پاجامہ پہن لینے سے نہیں ہوگا ہاتھ دبانے سے نہیں ہوگا بلکہ محنت و مشقت سے علم حاصل کرو جس طرح حضرت بحیرہ علم حاصل کرتے تھے صاحبہ سلم علم حاصل کرتے تھے یعنی حفظ بھی کرتے تھے اور اس پر حمل بھی کرتے تھے اس کے بعد کہتے ہیں فمین سنت سنت میں اجتماعیت بھی ہے جماعت کو لازم پکڑنا اجتماعیت جماعت کا لفظ جو کیا ہے جی نیم عین سے جمع ہونا اور اسی سے اجتماع ہے یعنی کسی مقام پر کسی مقصد کے لیے جمع ہونے کا نام کیا ہے اجتماع ہے یعنی تمہارے دلوں میں بھی اتحاد ہو اور تمہارے سبوں میں بھی یاد رکھیں اجتماع کا مطلب اجتماع القلوب وبدان اب دان ہو نہ ہو لیکن اجتماع القلوب دلوں کی اندر اجتماعیت ہونی چاہیے ماں اجتماع فی العمل عمل میں اجتماعیت کے ساتھ مال اجتماع فی القید والعمل لام یعنی دلوں میں بھی اجتماع ہو اور ہمارے عمل میں بھی اجتماع ہو تو کہتے ہیں تو میں سننا سنت میں داخلہ ہے کہ اجتماعیت کو لازم پکڑیں اور اجتماعیت پمند رغیبانی جمع وفا رکھا جو اجتماعی سے اعراز کرے گا اور اس سے جدائیگی اختیار کرے گا وہ قدر خلا عرب قدر اسلام نے کی اس نے اسلام کی رسی کو اپنے گردن سے نکال دیا وقان وہ گمراہ بھی ہے اور گمراہ گر بھی ہے گمراہ کن اور گمراہ گر یعنی گمراہ بھی ہے اور گمراہ جو اجتماعیت سے ہٹے گا کوئی ادارہ قائم کر لیا کوئی جماعت قائم کر لیا اپنی یتی انفرادی رائے اختیار کر لیا اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ان نشیفان زیب انسان کے غنم خود اشات الخاصیت ہے یا کم شیاف شیتان انسان کا بھیڑیا ہے شیطان انسان کا بھیڑیا ہے بکریوں کے بھیڑیا کی طرح کیا مطلب ہوا اس کا بکریا یہ بھیڑیا کس بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جائے اور جو دور چلی جائے جو الگ ہو گئی جس میں سرکشی آ گئی کہ میں جماعت کے ساتھ رہنے والی نہیں ہوں یا دور بھاگ گئی اس کو بھی بھیڑیا پکڑ لیتا ہے اور بکری سے تھوڑا الگ ہو کر کے نہیں میں نہیں رہوں گی ادھر چلے جائیں میں کرتے ہوئے شیطان اس کو بھی کھا لیتا ہے یعنی جماعت کو چھوڑ دینا اور بہت دور چلے جاؤ یا الگ ہی رہو تو شیطان اس کو شکار کر لیتا ہے بھیڑی کا کام کیا ہوتا ہے بھیڑیا بکری کے جسم کو کھاتا ہے اور شیتان انسان کے دین اور سلام, دین اور ایمان کو کھا جائے جنوں میں نفرت ڈالتے ہیں اور جنوں میں فساد آنے کے بعد عمل میں فساد مل مفساد مل مفساد مل مفساد مل لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جماعت کو سمجھیں کہ جماعت سے کیا مراد ہے ظاہر سی بات ہے اجتماعی سے مراد تعداد مراد نہیں ہے یہ تو آپ بھی ہی جانتے ہیں کہ تعداد مراد نہیں ہے یعنی یہ کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں برپا کیا ہے اس مقصد میں اجتماعیت ہونی چاہیے اتحاد ہونا چاہیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رسی کو پکڑو یہ استماعیت پکڑنے کے لیے اجتماعیت کے ساتھ پکڑو جس طرح تمہارا عقیدائے تمہارا عقید ہے اللہ تعالیٰ نے رسول بھی ہمیں ایک دیا ہم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بھی ایک ہے لہذا تمہارے دلوں میں بھی اتحاد ہو اور مقصد میں بھی اتحاد ہو منزل ایک ہے تو راستہ دس ہوگا منزل ایک تو راستہ ایک تو جس منزل کی طرف جانا اسی راستے سے جاؤ تو تمہارے دلوں میں بھی اتحاد رہے گا تمہارے سفروں میں اتحاد رہے گا اور اس جماعت کی عملی تعدیر اور اس جماعت کی روشن تصویر اگر ہوئے زمین پر کوئی جماعت ہے تو اس مراد صحابہ تو جماعت کو لازم پکڑنے کا مطلب ہوا صحابہ کے طریقے پر چلو ایک اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے کون تھے تابے اور تابے کے طریقے پر چلنے والے کون تھے تو صحابہ تابعین اور تب تابعین کے طریقے پر چلنا ہی استعمایت ہے واضح ہوئی بات کی نہیں ہوئی صحابہ تابعی اور تب تابعین کے طریقے پر چلنا ہی استعمایت ہے آپ کہیے کہ یہ کہاں سے لیا ہے وقت نہیں ورنہ میں بہت سی باتیں اللہ کی توفیق سے پیش کر سکتا ہوں لیکن مختصر طور پر سورہ توبہ کی آیت نمبر سو مہاجرین اللہ نے انعام کیا دیا رضی اللہ سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے صحابہ جو جنہوں نے دونوں طرف رخ کر کے نماز پڑھے بیت المقدس کی طرف بھی اور خان کی طرف سبقت کرنے والے مہاجرین جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے اس میں اشارہ یہی ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے جو لوگ قیامت تک آئیں گے جو عقیدے میں عبادات میں معاملات میں ان کی پیروی کریں گے دراصل یہی جماعت والے ہیں یہی اجتماعیت اس لیے فمی سنت نظوم الجماع یعنی جماعت کو لازم پکڑو یعنی اس منہج پر چلو جس منہج پر صحابہ اور صنعت تھے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث الناس قرنی ثم ثم سب سے بہتر زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا اس کے بعد تابعین کا تابعین کا اختلاف ہونے سے پہلے اپنی کتاب الفرق بین الفرق الفرت نمبر چودہ پہ کہتے ہیں نفاقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے مسلمان ایک شاہراہ پر تھے ایک روشن طریقے پر تھے سیائے منافقین کے جنہوں نے نفاق کو چھپایا اور ایمان کا اسلام کا اظہار کیا تو سارے لوگوں کے دل بھی جمع تھے اور جس میں بھی اتحاد تھا لہذا ماں انالیہ جو تہتر فرقے والی جو حدیث ہے تہذمت میں جو تہتر فرقے ہوں گے وہ حدیث متواتر ہے وہ ایک الگ مبو موضوع ہے اس میں جو آپ صلی اللہ وسلم نے فرمائے کہ بہتر جہنمی اور ایک جنتی ہوں گے وہ کون ہوں گے ماں انالیہ تو اجتماعیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ وسلم و صحابہ کے طریقے میں چلو ایک اور دوسری روایت جو بن مالک اور معاویہ بن نبی سفیان کی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ ایک جماعت جو حق پر رہے گی اس سے مراد کون ہے تو ہیل ہیل جماعت ہیل یعنی وہ لوگ جو جماعت کے اوپر ہوں گے یعنی جو صحابہ والی جماعت کے نقشے قدم پر چلیں گے وہی ناجی جماعت ہوگی هذه ہیل فرق ناجی على الحق ملک حق وہ انتہائی کا یعنی یہ فرق ناجیہ کا نام فرقۂ ناجیہ کیوں ہے اس لیے کہ وہ حق پر متفق ہوئے صحابہ اور سلب کے نقشے قدم پر چلے تو اللہ نے اس کو دنیا میں بچایا اگر آپ جماعت کی رسی کو پکڑو گے صحابہ اور سلب کے طریقے پہ چلو گے پہلا انعام یہ ہوگا کہ اللہ آپ کو اختلاف سے بچائے گا فرق ناجیہ نمبر ایک نمبر دو اللہ آپ کو احساب سے محفوظ رکھے گا دنیا میں نمبر تین اللہ حرب العالبین قبر کے احساب سے بھی محفوظ رکھے گا اور جہنب کے عذاب سے میں واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں آپ اس بات کو لکھ لو دنیا کے سارے ممالک میں چاہے شام ہو فلسطین ہو اور سوریا ہو اور, اور بھی سوڈان ہو اور دوسرے ممالک ہو بنگلہ دیش اور کہیں بھی میں پورے یقین کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ اور پوری وضاحت کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسے وقت میں جب کہ فتنے جوش مار رہے ہیں اور کفر اور احاد کی آدیاں چل رہی ہیں ایمان کا بچانا مشکل ہے حق کو با باطل اور باطل کو حق کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے انسان کا خون بچلری کے بوتل سے بھی زیادہ آسان ہے ایسے وقت میں بھی ایک جماعت ہے جو تمام فتنوں سے محفوظ اور امن شانتی کے ساتھ اپنے مشن میں جاری اور ساری ہے کسی کسی کی پا اپنا ہے کام دریا کو اپنے موج کی تغیانیوں سے کام دریا کو اپنے موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے اللہ نے اسی کتاب و سنت منحجر صنعت کی بنیاد پر اللہ نے ہمارے ان بھائیوں کی حفاظت کی جو آج بھی محفوظ ہیں مسون ہیں اور امن اور شانتی کے ساتھ اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں اللہ نے ان کی حفاظت کی اور اسی کی برکت سے ملک عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو جماعت کا مفہوم دیا اور شیخ الاسلام محمد اور ان کے تلامزہ نے جو صرف اور صحابہ کی جماعت کا جو منہج اس ملک میں پیش کیا اس کی بنیاد پر جو پوری دنیا میں بے چینی اور اجتراف ہے اسی اجتماعیت کی وجہ سے اسی منہج صدف کی وجہ سے امن و سلامتی کے نظمیں سنائیں گے ہم زخمی ہے قلب دنیا پر ہم لگائیں گے ہم ہم راہ دی کے راہی اللہ کے سپاہی دیتے ہیں جان و دل سے تو یہ گواہ یہی برکت ہے اللہ کی پسم لہٰذا اس شجر طیبہ کو اللہ باق رکھے اور وفیذہ لک فل يتنافسل متنافسون تو جماعت کو لازم پکڑنے کا مطلب کیا ہوا صحابہ اور سلف کے طریقے پر چلنا جی اس لیے کہتے ہیں فمن رغب عن الجماعه جو جماعت سے اعراض کیا اور اس دوری اختیار کی اس نے اسلام کی رسی کو اپنے گردن سے نکال دیا جو مشہور حدیث ہے من فارق الجماعه قياده شبر فقد خرج عن بقۃ الاسلام من عنقه جو جماعت سے ایک بالسٹ میں الگ ہو جائے گا وہ یا اس نے اسلام کی رسی کو اپنے گردن سے نکال دیا لا حری حدیث حریث اشہری کی ہے ترمیدی کی بہت مشہور روایت ہے لیکن صحابہ کے بعد جماعت پر جو ہوگی جو لوگ ہوں گے ان کی کچھ مختصر سے بات حضرت عبداللہ بن مسعود کی مشہور روایت جو آپ نے بارہ سنی ہے علماء اور مشاعد سے اور ہم جیسے کمزور طالبوں سے بھی سنی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا امر بن محمون کو الجما تما وا فکل حکمر پوری دنیا میں اگر تم حق پر ہو تو تم اکیلے جماعت ہو اگر حق پر ہیں صحابہ سرد کے منٹ پر ہیں پوری دنیا میں تو آپ اکیلے جماعت ہیں اللہ نین ابراہیم کان امہ کا ایک نمبر ایک نمبر دو دوسرا کور عبد اللہ بن رسود کا ملا کہ اگر کوئی پہاڑ کی گھاٹی پر اکیلے اذان دیتا اور نماز پڑھتا ہے وہ بھی جماعت میں داخل ہے ٹھیک ہے جماعت کے منہت پر چلنے والی جماعت صحابہ صلف کی اور محدین کی ہے جیسا کہ امام بخاری کے استاد اس ہاتھ میں جن کے اشارے پر امام بخاری نے صحیح بخاری کی ترتیب کی جو وجوہات ان میں سے ایک یہ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ الجماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن خان الجما جماعت سے براد یہ ہے ایسا علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحابہ کی سنت کو صحابہ کی سیرت کو جانتا علم حاصل کرتا ہے جو اس شاہراہ پہ چلے گا وہی جماعت جو صحابہ صلب کے طریقے کا علم رکھتا ہے اور اس پر چلتا وہ جماعت ہے جو ایسے عالم سے علم حاصل کرے اور اس سے روشنی حاصل کرے وہ جماعت ہے مثال امام بخاری جماعت تھے امام مسلم جماعت تھے امام ترمیدی جماعت تھے تھے نا لیکن انہوں نے کوئی الگ مینیفیسٹو تو نہیں بنایا میری جماعت کے یہ مقاصد ہے بلکہ چند طلبات ان کو پڑھایا اور علم حاصل کیا اس پر عمل کیا یہ جماعت امام نبین حبان نے کہا کہ جماعت سے مرا ہی صحاب رسول اللہ جس مسئلے پر سارے صحابہ متفق تھے جماعت صحابہ کا اتفاق تھا کہ اللہ کے نبی مر چکے ہیں اگر کوئی کہے کہ نبی مرے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا صحابہ کو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ داڑے دیا بقول اسماعیل گزر رحمت اللہ علیہ کے جو کہتے ہیں کہ زندہ نبی کو کیا صحابہ نے دیوار میں چھپا دیا تو یہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہے بلکہ آپ دنیا کی طرح زندہ ہیں ہماری باتوں کو سنتے ہیں تو وہ آدمی جماعت سے نکل گیا وہ آدمی کس سے نکل گیا جماعت سے نکل گیا. صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ امو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے صحابہ کا اتفاق ہوا کہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا جائے جو ان چیزوں سے ہٹے گا وہ جماعت سے نکل جائے گا لیکن صحابہ کے بعد جو لوگ اہل سنت و جماعت ہوں گے اور جو صحیح شاہراہ پر ہوں گے ان کی کوالٹی کیا ہے ہم کیسے جانیں گے کہ ہم جماعت کے ساتھ ہیں اور کیسے جانیں گے کہ ہم جماعت سے ہٹ گئے کچھ پہچان ہونی چاہیے نا تو کہتے ہیں کہ جماعت میں جو رہے گا اس میں تین سفتیں ہوں گی کتنی سفتیں تین کوالٹی تھری کوالٹیز نمبر ایک والجماعت جماعت اباد رسول اللہ صلی علیہ وسلم استمع فیہم الدین والعلم والعقل صحابہ کے بعد جو لوگ جماعت پر ہوں گے ان میں تین سفتیں ہوں گی نمبر ایک دین ہوگا ان کے اندر دین کا مطلب مکمل اسلام ہے اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے احسان بھی اخلاص بھی ہے ان کے اندر ایمان بھی ہے اور اسلام بھی ہے یعنی مکمل شریعت پر عمل کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ والعقل اور سمجھداری بھی ہے فہم بھی ہے یعنی کہ قرآن حدیث کو اپنی عقل سے سمجھتے ہیں صحابہ کے بہت مطابق اور اسی طریقے ایمان بھی ہے یعنی غیبیات سے اگر کوئی متعلق کوئی روایت ہے یا قرآن اور حدیث کی کوئی بات ہے اس میں شک نہیں کرتے فوراً اس کو تسلیم کر لیتے ہیں یہ چند صفات ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے چلیے اسد علی جماعت جس جماعت کی جس بنیاد پر جماعت کی بنیاد رکھی گئی وہ کون ہے اس کی عاملی تصویر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے جماعت وہی سنت اور جماعت والے ہیں سنت اور جماعت بولتے ہیں, ہیں جماعت نہیں ہے پڑھ پڑھتے ہیں اس کو اہل سنت نہیں بلکہ اہل سنت کیونکہ سنت کا مطلب کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پہ چلنا اور جماعت کا مطلب ہوا کہ صحابہ کی جماعت اور صحابہ کے بعد والی جو جماعت ہے یعنی صحابہ اور سلب کے طریقے پہ چلنا یہی اصل جماعت ہے جب سنت اور جماعت ایک سال ذکر ہو تو اسے سنت کا طریقہ سنت, سنت, سنت, یعنی سنت اور صحابہ کے طریقے پر ہو وہی اہل سنت وال جماعت ہے فلم یہ صرف نام رکھنے سے نہیں ورنہ شیعوں کی جماعت اس کا نام اللہ ہے تو کوالٹی کا اعتماد ہوگا کہ کوانٹٹی کا اعتماد ہوگا بات اللہ تعالیٰ کوئی کو دیکھے گا نا کہاں خود فقت جونت و جماعت سے نہیں حاصل کرے گا یعنی جو اہل سنت والجماعت کے منحص سے دین نہیں لے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور اس نے بدات کا ارتکاب کیا وہ بدی ہوگا یعنی اہل سنت والجماعت کے طریقے سے ہٹیں گے تو پہلا نقصان یہ ہوگا کہ ان کو منزل نہیں ملے گی کیوں اس لیے کہ جو عالی سندر اور جماعت سے الگ ہیں ان کا ان کا اعلان یہ ہے کہ منزل ایک ہے اور راستے دس ہیں ہم کو جانا ہے ریاض تو ہم یہاں سے جائیں گے ریاض جانے کے لیے ہم یہاں سے بحرین جائیں گے اور کوئٹ جائیں گے یا ریاض کے راستے پہ چلیں گے منزل ایک ہے تو راستہ اس لیے جو بدتی لوگ ہیں ان کی ان کی یہ دعوت ہے کہ منزل ایک ہے اور راستے انیک دوسرے راستے سے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے ڈاکیو مل جائے چور مل جائے کہیں کو پہ کوئی گردن مار دے ہو سکتا ہے نا لیکن صحیح راستے سے جاؤ گے تو آسانی کے ساتھ پہنچ جاؤ گے وہی ردارے تو اس لیے کہتے ہیں جو ان سے علم حاصل نہیں کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور اس نے بدعت کا ارتکاب کیا وہ کلب عطین اور ہر بدت گمراہی ہے وہ گلال فنار اور گمراہی اور, اور گمراہی والے لوگ جہنم ہے کلبین ولالہ سے کیا کہنا چاہتے ہیں مالد صاحب یعنی مولب الرحمہ اللہ کلبی ضلع سے ایک باطل نظریے کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے بدت کی تقسیم دو حصے میں کی ہے کہ بیداتے حسنہ اور بداتے سیاح یہ بیدات حسنہ ہے اور یہ بیداتے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حقیض کل لبیداتین اور عبداللہ بن عبد بن عمر کا مشہور قول کل کلباتین چاہے انسان کو بدا خوشنما کیوں نہ معلوم ہو ہر بدعت کیا ہے گمراہی ہے کیوں؟ اس لیے کہ بدا انسان کے ذوق کے اوپر اور اس کی طبیعت کے اوپر نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اگر انسان کے ذوق اور اس کی طبیعت کے اوپر اگر دین کو رکھا جاتا دین کو تو صبح کی شریعت الگ اور شام کی شریعت الگ ماں کی شریعت الگ اور بیوی کی شریعت اور بیٹے کی شریعت حاضری جی بات ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ایمان اللہ نے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری پیروی کرے اعوذ باللہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرو بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے چلے مان لو تو تم مشق میں پڑ جاؤ گے صبح کی شریعت الگ شام کی شریعت الگ دوپہر کی شریعت الگ ارے عقل تو کچھ کہتی ہے صبح میں کچھ کہتی ہے شام میں کچھ کہتی ہے اب یہ موڈ آف ہے موڈ آف ہے جب موڈ اچھا ہے تو ماشاء ہزاروں ریال نکل جائے گا اور جب موڈ خراب ہے تو ایک ریال کا بھی خیال نہیں ہوتا تو یہ عقل کے اوپر نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کے اوپر ایک نظام زندگی ہے اس لیے اس نظام زندگی سے جو ہٹے گا وہ بدعت کا ارتکاب کرتا اور یہ موضوع سب آئے گا آئندہ کہ بدعت کی دو قسمیں بدت مقفرہ مفسقہ یہ سب ایک الگ موضوع ہے تو کہا وہ کل بدت ان ہر بدعت گمراہی ہے وہ بلالت وہ ہنار اور بدعت گمراہی اور گمراہی والے جہن میں امام شافی رحمت اللہ اس کے بہت سخت ہے کہتے تھے منیسن فقر شرا شریعت کے خلاف کسی بھی چیز کو اگر انسان نے کیا کہ نہیں بہت اچھی چیز ہے ہمیں اس میں چلنا ہے کیا مطلب مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پانچ وقت نماز نہیں بلکہ چھ وقت نماز ہے ایسے بھی لوگ ہیں میں نے سنا کتنی نماز ہے چھ وقت نماز ہے بھائی کیا بھائی چھ وقت نماز ہے تو کہا کہ میں اس شراک کو اور اس چاچ کو میں واجب سمجھتا ہوں تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں کیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا اگر کوئی انسان کو خوشنما لگے اور اس کو اپنے اوپر لازم پکڑے گویا اس نے ایک نئی شریعت بنا لی خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کس درجہ ہوئے فقیان حرم بی تو خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل لیتے ہیں اللہ ہم کو اور آپ کو اور ساری امت کو بدعات اور خرافات سے میں خود رکھے لیکن بدا سے بچیں گے کیسے بدا سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے احتجیت سے رات اس سے آگے صحیح علم حاصل کرو اور علم کے مطابق عمل کرو اور اللہ سے دعا کرو ربنا بعد انت عمر بن خطاب رضی اللہ تومر بالخطاب اور اسلام کی ساری باتیں مکمل ہیں بے شک وہ ہیں پیدائش سے لے کر موت تک ساری سارا دین آپ نے بیان کیا کہ کی نہیں کوئی بات آپ نے چھوڑی بے شک اب اگر کوئی کہیں گے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی چند باتیں بتائی اور ہم کو اختیار دے دیا ہے کہ ہم جو چاہے کریں تو ایسا آدمی گمراہ ہے اور فتنہ پرور ہے اور گمراہی کا وہ امام ہے اس لیے کہ حضرت امر بالختام کہتے ہیں نیا حضرت اب کسی کے لیے کوئی حضر نہیں ہے کہ کسی گمراہی پر وہ چلے اور کسی گمراہی میں وہ مبتلا ہو اور اس گمراہی کو وہ ہدایت سمجھے مثال کے طور پر آزان کس لیے دی جاتی ہے مثال سے ہی دماغ بڑا دماغ پر مارنا ضروری ہوتا ہے آزان کس لیے دی جاتی ہے اچھا اب کوئی کہا کہ آزان میں تو بڑی فضیلت ہے بڑا ثواب ہے تو ایسا کیوں نہ کریں چاشت کی نماز کے لیے بھی آزان دے دی جائے میں آپ سے سوال کرتا ہوں چاشت کی نماز کے لیے چاشت کی نماز کی اس حدیث معلوم ہے نا تین جس میں کتنے جوڑ ہیں مسلم شریف حدیث تین سو ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا چاہیے دو آدمی میں انصاف کر دینا صدقہ ہے کسی کو سواری پر سوار کر دینا صدقہ ہے اچھی بات بتانا صدقہ ہے راستے سے تکلیف والی چیز ہٹا دینا اور اس کے لیے کافی ہے اگر کچھ نہ کرو تو چاچ کی دو رکھا نماز تو اب چاچ کی نماز کے لیے آزان دی جائے یہ سنت یہ بدا اب اگر کوئی چاچ کی نماز کے لیے آزان دیتا ہے تو ادا سمے تمہیں ندا فقول المان عقل المعودین کے تحت کیا آپ اس کے کلمات کا جواب دیں گے مثال کے طور پر جس طرح چاچ کے لیے آزان دی جائے تو یہ بدا ہے لہذا اگر ازان دی جائے تو اس کا جواب دینا بھی ازان کا جواب نہیں دیا جائے گا اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی اگر کسی گمراہی میں مختلا ہے اس کو ہدایت سمجھتا ہے اس کا کوئی عذر مقبول نہیں ہوگا اور اسی طرح کسی ہدایت کو وہ چھوڑتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے اور اس کو گمراہی سمجھتا ہے یعنی ہدایت کو چھوڑتا ہے کیوں وہ چھوڑتا ہے اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم صحیح طریقے پہ چلیں گے تو گمرہ ہو جائیں گے تو اس کے لیے بھی کوئی رضر نہیں یعنی افراد و تفرید یا تو کہیں افراد میں بہت زیادہ آگے بڑھ گیا گبراہی میں مبتلا ہو گیا یا کہیں تفرید ہدایت کو چھوڑ دیا دونوں صورتیں الافضلین میں داخل کیونکہ تین گروہ ہے چوتھا کوئی گروہ نہیں نمبر ایک انعام یافتہ گروہ جن پر اللہ نے انعام کیا دنیا میں بھی اور اللہ نے انعام کیا انعام تین یافتہ کرو انہ نبی اندا چیز کے ذریعے کیونکہ ان کے کی پاس علم تھا لیکن علم کے مطابق عمل نہیں کیا وہ گمراہی متلا ہو گیا اللہ نے شرک سے روکا بچڑے کی عبادت کرنے لگے سود سے روکا سود پوریوں کی فطرت بن گئی اور دوسری جماعت تھی گمراہ عیسائیوں کی جنہوں نے عمل تو بہت کیے و راہبانیت ان تدعوا نئے طریقے ایجاد کیے عبادت کے جنگلوں میں نکل گئے وادیوں سے باہر میں نکل گئے پوری زندگی انہوں نے سجدے میں گزار دی درخت کے پھلوں کو کھایا آج بھی ایسے صوفیا ہیں جو کہتے ہیں کہ جنت کی طلب میں عبادت کرنا شرک ہے اور یہ کتابی بات نہیں ہے جس ماحول میں ہم نے کانیں کھولی ہیں یہاں پر ہماری نشو نما ہوئی ہے. بڑے بڑے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ جنت کی لالچ میں عبادت کرنا کیا ہے شرخبی اس سے بڑی گمراہی کوئی ہو سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جنت مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو ذکر کیا تو جنت کے شفاظ کا تذکرہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا جا جنوبا اللہ سے ڈرتے ہیں وہ تحج اس لیے ہیں کہ اللہ سے درتے بھی ہیں اور اللہ کے رحمت اور فضل کی جنت اللہ کی جنت سے اگر رغبت نہ ہو اور اس کی لالچ نہ ہو تو کون سی چیز ہے جس کی رغبت اور لالچ کی جائے لہذا یہ ساری باتیں گمراہی کی ہیں اور اس کے لیے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا قیامت کے دن فقط بوجی الامور امور امور امر کہتے ہیں دین کو امر سے مراد ملحدی امرینا سمین ہے تبر امر امر روح ہے امر جو ہے دین ہے کیونکہ الامور المور دین کل سارے دین کو واضح کر دیا گیا وسبت اور حجت مکمل ہو گئی ون خطر ختم ہو چکا کیا مطلب دین مکمل ہو چکا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر منعاز کی مسلم شریف کی جو بھی خیر کی بات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جو بھی شر اور فتنا تھا آپ نے اس سے آگاہ کر دیا کا کیا کہ نہیں کیا آپ نے حضرت ابزل کی مشہور روایت علماء اور تعلیم دی یہاں تک ایک پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے بولیے پرندہ پرندہ آسمان میں اڑتا ہے نا اس کے بارے میں بھی علم دیا قرآن نے نہیں بتایا ہے ایوہ وہ بھی اللہ کی تصویر بیان کے تمام سے کن اللہ الرحمن پروں کو پھیلاتی ہے بست کرتی وہ بھی اللہ کی تصویر کرتی اس کے بارے میں بھی آپ نے بتایا تو آپ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث حضرت سلمان ابوداود میں اور مسلم شریف میں پہلے ابوداؤود میں کیا کہ کی مشرقین نے اعتراض کیا کہ تیرا نبی ایسا جو ہر چیز سکھلاتا ہے اللہ رقم نبی کم کل نسل ہر طرح خیرا تیرا نبی کیسا کی ہے ہر چیز کا طریقہ بتاتا ہے پیشہ پیخانے کا بھی حضرت سلمان نے کہا اجل یہ ہمارے لیے فخر کی بات کیا ہے نہانا نستقل قبلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا کہ ہم پیشاب پیخانے میں قبلے کا اس قبال کریں دائیں ہاں سے بیروس آباد میں یا لیید سے یا حدیث ہم کیا کریں سنجیا کریں یہ تو فخر کی بات تو پوری, پوری شریعت کو واضح کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بات نہیں چھپائی لہذا حجرت مکمل ہو چکا ہے اب کسی کا حضر اللہ کے یہاں قابل قبل نہیں وہ ہمیں معلوم نہیں تھا پہلے تو اللہ نے عالم ارواح میں معاہدہ کیا نمبر دو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے جو بھیجا تو اللہ نے ان سے اگریمنٹ لیا وہی رخ اللہ میزا اللہ من کتاب اہل کتاب سے اللہ نے اگریمنٹ کیا وہی دخا میدا کلدی العتل کتاب لے تو بھائی نونوں لینا اس عائد کی تفصیل میں بعض صرف کا یہ قول ہے کہ اہل علم پر اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جہاں گمراہی ہو اس کو واضح کر دیں اور جہاں حق ہے وہاں کھول کھول کے بیان کریں اس میں اشارہ یہ ہے کہ قیامت تک خیر باقی رہے گا علما اور صلیح کی ایک جماعت رہے گی جو حق کو واضح کرتے رہے گی حلال حرام کو بیان کرتی رہے گی اب اگر کوئی آدمی اپنی آنکھوں کو بند کر لے تو اس کی مثال ویسے ہی ہے گرن پین بروز بروز پرے چشم چشمے آفتا برا چنا کرد جہاں مطلب اگر دن کے اجالے میں چمگادڑ کو نظر نہ آئے تو اس میں سورج کی روشنی کا کیا قصور ہے تم اپنے کانوں کو بند کر لو آنکھوں کو بند کر لو دل پر تالے لگا لو تو اس سے سورج کا کوئی قصور ہو سکتا ہے شریعت تو سورج سے بھی زیادہ واضح ہے نہیں ہے واضح سراج منی لہذا اب کسی کا عذر قابل قبول نہیں ہو البتہ یہ بات بھی حق اور انصاف کی ہے اگر کوئی جنگلوں کے اندر اور بیابانوں میں اور آبادیوں سے باہر ماؤنٹ ایوریسٹ پر رہے یا برمودا ٹرینگل میں چلا جائے مثال کے طور پر یا ایسی جگہ چلا جائے جہاں پر دین کی دعوت نہیں پہنچی تو انشاءاللہ اس کا عذر قابل قبول ہوگا اور اس کے لیے ایک مبحصیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا طبقات مقلفین المکلف اس سلسلے میں انشاءاللہ شاء کبھی وقت آئے گا تو بیان کیا جائے گا ان قد امر الناس اس لیے کہ سنت اور جماعت یعنی اہل سنت اور جماعت نے پورے دین کو پختہ انداز میں بیان کر دیا ہے اور تمام لوگوں کے لیے حق واضح ہو گیا ہے لہٰذا ہمارے اوپر اطلاع ضروری ہے مثال کے طور پر اب اگر کوئی آدمی راستہ چلے اور سورت کی روشنی بالکل کھلی ہے وہ کہے کہ ہم کو راستہ نظر نہیں آ رہا ہے آنکھ بند کیا ہوا ہے کیا کیا ہوا ہے راستہ نظر نہیں آ رہے بے وقوع وہاں کھولے گا تب تو راستہ نظر آئے گا اچھا ایک واقعہ صحیح واقعہ بتاتا ہوں جس کی آنکھ بند ہے اس کو راستہ تو نظر آئے گا نہیں ہمارے سے مولانا الطاف صاحب جو دارولوم دیوبند سے بھی فارغ اور سلفیات اور بھنگس بھی فارغ میں نے بہت کم ایسے عالموں کو دیکھا جو کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ منطق اور فلسفہ اور نہو صرف کی اتنی زیادہ جانکاری رکھتے ہیں انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ دہلی کے اندر مدارس میں قرآن خانی کا ایک رواج تھا اور قرآن خانی کا دور میں نے اتنا کیا ہے کہ میں نو نو دس دس کلومیتر میں پیدل کیا ہوں میلاد سے لے کر قرآن خانی تک اتنا کیا ہوں کہ ہمارے جی بھر جایا کرتے تھے اور میں اتنا موٹا تازہ تھا کہ اگر اس وقت آپ دیکھتے تو آپ ہمیں نہیں پہچانتے اللہ نے ہمیں وہاں سے نکال کر کے اللہ نے اس چہرہ پہ ڈالا ہے اس کا بہت بڑا کرم ہے چنانچہ بیان کر رہے تھے کہ قاری صاحب بریانی اور پلاؤ اور زردہ پلاؤ اور کون چلتا ہے نا وہ دلی میں پورا خالی میں بہت بہترین کھانا کھا کے آ رہے تھے اتنے مست تھے اتنے مست تھے کہ راستہ بھول گئے اور لنگڑا ایسے چلنے لگے کہ لگ رہا تھا کہ وہ کھائے میں جائیں گے چنانچے جب راستہ چلتے ہوئے آ رہے تھے سامنے گڈھا تھا کیا تھا گڈھا تھا یہ <تصفح> قاری صاحب کے جانکار کے جنہوں نے کہا کہ قاری صاحب کھائی کھائی یہ واقعہ صحیح ہے جھوٹ نہیں ہے قاری صاحب کھائی کھائی یعنی یہ آنکھ سے نظر نہیں یعنی کھائی ہے دیکھ کے چلو دیکھ کے چلو کھائی کھائی کھائی تو چونکہ قاری صاحب کا پیٹ بالکل کیا ہو گیا تھا پھول تھا کیا ہو چکا تھا مکمل پھول تھا اور نئی نئی چیزیں کھا کے آئے تھے تو قاری صاحب نے بجائے اس مفہوم کو سمجھنے کی یہ کہا کہ کھائی کھائی بہت کھائی کھائی کھائی بہت کھائی بہت کھائی کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی بہت کھائی بہت بڑی کھائی میں چلے گئے یہ <laughs> <laughs> <laughs> واقعی حق ہے کیوں کہ اگر قاری صاحب کے پاس آنکھ ہوتی تو راستہ دیکھتے اور اگر آنکھ نہیں تو دل سے اگر کام لیتے دل کی جو بصیرت ہوتی ہے کی بصیرت سے زیادہ ہے بہن اللہ تعمل افسان اولا کلو تو انہوں نے دل سے بھی غور نہیں کیا اور آنکھ کو بھی بند کر لیا نتیجہ کھائی میں چلے گئے یہی مسئلہ ہے کہ انسان اگر اپنے دل کے اوپر پردہ ڈال لے اور آنکھوں کو بند کر لے تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی حال او, او یا تو عالم بنو طالب علم بنو یا علم کے سننے والے بتایا تصویر ہے نہیں نہیں آپ پندرہ منٹ ڈیٹ ہونا پہلے اعلان کر چکا بجے پہلے اعلان کر چکا آٹھ بجے سے ایک منٹ پہلے ختم نہیں ہوگا چلیے جو دیا لوگوں نے ہاں بالکل مینٹین کرنا ہے چلیے نہیں اب تھوڑا رفتار پڑ رہی پڑ ہے یہ کس کا کال ہے حضرت ابو دردا کا بھی ہے اور دوسرے صحابہ حضرت علی سے بھی آتا اور حسن ابو طاقت عبد العزیز عمر بن عبد العزیز کا کال ہے او متحل او مستمان او محب بنے یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کے سننے والے بنو اور عبداللہ امام عمر بن عبداللہ عزیز رحم اللہ کا محبن او محبن, للعلم او محبن للعلم یا علم سے محبت کرنے والے بنو اللہ ہمیں عالم بھی بنائے طالب علم بھی بنائے علم سے محبت کرنے والا بھی بنائے اور علم کا سننے والا بھی بنائے اس لیے الناس الاتباع اس لیے لوگوں کے اوپر اتباع ضروری ہے میں اس مسئلے پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ صلاحبہ اور صلف کی ریاضی خصوصیت یہ تھی کہ جو علم حاصل کرتے تھے اس پر اس پر نہیں فوراً عمل کرتے تھے انتظار نہیں ایمرجنسی یا مدثر اس کے بعد قم اور دعوت ہے تو فوراً اللہ کی بڑا ایسا نہیں کہ آج دعوت دوکر عمل کرو اور میں نے سنو قبول مسلمانوں کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے پہلے عملی تصویر بھی پیش کرنا آئیڈیل بھی بننا بہرحال تو فعل اتباع اس لیے لوگوں کے بعد اتباع ضروری ہے اس لیے میں یہاں پر پھر شیخ ابن و سمی رحمہ اللہ کو جملہ میں پیش کرتا ہوں جو میں نے کہا جس کا خلاصہ کہ انسان دس سال تبلیغ کرتا رہے اس کی دعوت سدا بسہرا ثابت ہوگی لیکن اگر احمل کے ساتھ تھوڑی تبلیغ کرے تو ہزاروں تبلیغ سے بہتر ہے کیا کہا شیخ نے شیخ نے ایک جملہ کہا بالآثار اولا من بل اخوال انسان اپنے عمل اور کردار کے ذریعے جو کام کرتا ہے وہ انسان کی زبان اور اس کے قول سے بہت بہتر ہے اس کے بعد کہتے ہیں واہ عالم رحمت اللہ اللہ کے بندو جان لو اللہ آپ پر رحم کرے رحم کی دعا کیوں کی اس لیے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر دنیا کے اندر کوئی شخص سکون اور اطمینان کی نیت نہیں پا سکتا اگر اللہ کی رحمت نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک ووٹ پانی نصیب نہیں کرے گا اور اللہ کی رحمت سے مراد کے اللہ تم کو عذاب سے دور رکھے ایک اور اللہ تعالیٰ تم پر فضل فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمہارے علم کو آسان کرے کیا؟ جان لو کہ علم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے لم على عقول اور یہ علم انسان کی لوگوں کی عقلوں اور ان کی رائے پر موقوف نہیں ہے وہ علم اللہ رسول ہی اس دین کا علم اللہ کے پاس اور اس کے رسول کے پاس ہے فلاں طب سید بواق اس لیے اپنی خواہش سے اپنی رائے اور اپنی فکر سے کسی چیز کی بریمت مت کرو اگر اپنی عقل اور اپنی رائے سے دین کو سمجھو گے تو تم دین سے اس طرح نکل جاؤ گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاؤ جا جیسا خوارج کا حال ہوا میں تشہیر کرتا ہوں فتخرو جمعن علی السلام تم اسلام سے نکل جاؤ گے وہی نولا حجد الگ تمہارے لیے کوئی حجت نہیں ہے ہوگا اللہ کے پاس اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سنت کو واضح کر دیا ہے اور اپنے اصحاب کے سامنے اسے اشکارا کر دیا ہے اس سے مرا وہ الجماعت اور وہ کون لوگ تھے جماعت والے تھے وہم السواد الاعظم اور وہی سواد اعظم ہیں یعنی بہت بڑی جماعت ہے سواد اعظم کون ہے الحق و یعنی حق اور حق پر چلنے والے فمن خالف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی من امر الدین فقد کفر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کسی چیز میں مخالفت کی اس نے کیا کیا, کیا. کہ دین اللہ کی طرف سے آیا. بے شک دین اللہ کی طرف سے اتبعو من ربکم ولا تتبعو من ولم قول لوگوں کی عقل اور رائے پر نہیں رکھا گیا عقل تو یہ کہتی ہے بھائی کہ موزے کے نچلے حصے پر مسا کریں شریعت کیا کہتی ہے موزے کے اس میں بھی حدیث کو آپ جانتے ہیں لکان دینا یہ لکان اسمل القاؤ علمت سے من اعلیٰ اگر انسان دین اور عقل سے اگر دین سمجھنے کا مکلف ہوتا تو اس کی عقل تو یہ کہتی کہ موزے کے نچلے حصے پر مسا کیا جائے کیونکہ اس وقت لوگ موزہ پان کر چلا کرتے تھے چپل کم پانتے تھے لیکن شریعت کہتی ہے کہ کس پر مسا کیا جائے ابری حصے پر مسا کیا جائے اور دین کا علم اللہ کے پاس ہے مرجع کون ہے اللہ کی طرف طلبی شعیل فرق نو لہٰذا اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو جھگڑا مت کرو بلکہ اس کا حوالے کرو کدھر اللہ کی طرف سورہ نشا کی آیت نمبر 59 کو سمجھنے کی کوشش کیجیے علم ہے کہ معیار وہی وہ ان تنازع فردو کسی فرد. بھی مسئلے میں اختلاف اسے لوٹا دو کدھر اور کدھر رسول کی طرف اللہ اس کے رسول کی طرف اٹھانا یہ ایمان بال کی علامت ہے کیا مطلب جس طرح سورج کا آنا اسماعت کی دلیل ہے کہ دن آ چکا سورج آنے کے بعد بھی کوئی دن میں شکر سکتا تو اسی طرح جس کا ایمان آخرت پر ہوگا وہ ہر اختلاف کو کدھر لوٹائے گا مجاہد بن جبر الرومی بن عباس کے شاگر کہتے ہیں کتاب اللہ کی طرح لوٹانے سے براد قرآن کی طرف لوٹاؤ قرآن میں دیکھو اس مسئلے کو رد اللہ سنتی رسول کی طرف اٹھانے سے مرا سنت یعنی کتاب و سنت میں اس اختلاف کا حل تلاش ہو امام ابن قیم نے ایک بہت زبردست بات کہی ہے یاد رکھیے اس کو کہ قیامت تک جتنے بھی مسائل پیدا ہوں گے ان تمام کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے پر سارے مسائل کا حل قرآن رسونت میں موجود نہیں ہوتا تو اختلاف کے وقت اللہ لوٹانے کا حکم نہیں دیتا آج جتنے جدید مسائل آ رہے ہیں اور جو تحقیقات آ رہی ہیں یا ایک آدمی دوسری آدمی کو کڈنی دے سکتا کہ نہیں ڈونیٹ کر سکتا کہ نہیں ایک آدمی آنکھ دوسرے کو دے سکتا کہ نہیں بلڈ ڈونیٹ کر سکتے کہ نہیں وغیرہ یہ سارے مسائل قرآن و سنت کے اندر ایسے مصوص سے جن کی روشنی علما نے استعمال کیا ہے لیکن اماموں کا کوئی خول پیش سرجری کے بارے میں کسی امام کا کوئی کال پیش کرو آپ اپنی آنکھ دے سکتے کہ نہیں کوئی کال پیش کرو کسی امام کا نہیں ملے گا آپ کو اس لیے دین میں سارے مسئلے کو واضح کیا گیا اور ساری چیزیں دین کے اندر موجود ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ اگر عقل سے دین پر چلو گے تو دین سے کیا ہو جاؤ گے جڑا ہو جائے گا جس طرح خوارج کے پاس یعنی جس طرح خواریج کے پاس نماز بھی تھی روزے بھی تھے زکوات اور حج اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی سسل مسلم کے الفاظ ہے میں ہو سکتا بالمی بیان کو لئی سلاط کمب سلاط امن شیئر وہ لئی س خرات کم و خرات امن شی تمہاری نمازیں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تمہاری قیرت ان کی قیرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں یعنی کوانٹٹی میں تم سے زیادہ ہوں گے کوانٹٹی میں تم سے زیادہ ہوں گے لیکن پائلٹی نہیں ہوگی تم سے زیادہ نمازیں ہوں گی اعراق ہوں گی روزے ہوں گے لیکن اس کے باوجود یم رقو اسلام یم رقو صاحب مینا رن اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے کہا کہ اللہ تمہارے لیے کوئی حجت نہیں اس کے خلاف دین کے خلاف اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے لیے دین کو واضح کر دیا ہے اور اسے مراد وہی صحابہ کی جماعت ہے اس لیے اعظم کہا گیا اور سواد اعظم کیا ہے حق اور حق پر چلنے والے ہم خالف اساب رسول اللہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مخالفت کی اس نے کفر کیا یہ کفر جو ہے کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے اور کفر اثر بھی ہو سکتا ہے اگر انکار کر دیا تو بے یہ مکمل کفر میں داخل ہے یا کفر کے جو جو نواقز جو بتایا گئے ہیں نواقز توفیق دس ہیں اور امام حسمی نے چار سو تک لکھا ہے کہ جس کے ذریعے آدمی وہ چار سو ایسے بنا ہے جس سے آدمی دین سے نکل جاتا ہے اس کا نام رکھا قواتل قواتل اسلام قواتل اسلام لیکن کچھ ایسے کفرے جو کفرے کفر عملی ہے جس کو کفر اسدر کہتے ہیں کفر کیا یعنی عملی طور پر اس کے اندر کفر کی نشانی پائی گئی میں یہیں پہ درس موقوف رکھتا ہوں لیکن جب درس کا آغاز ہوگا تو یہ بتایا جائے گا کہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے ابن ماجہ وغیرہ کے حوالے سے کہ ابت بحال سواد العظم سواد اعظم کی پیروی کرو اور بہت سارے لوگ جو سواد اعظم کے یا نشے میں مخمور ہے اور کہتے ہیں سواد اعظم کی پیروی کرو ہماری جماعت بہت بڑی ہے ہماری پیروی کرو ہماری پیروی کرو میں انشاءاللہ شاء اللہ یہ مسئلہ اللہ کی توفیق سے رکھنا چاہتا ہوں قدر تفصیل سے اور بعض علماء احناک کے حوالے سے کہ سواد اعظم کا مطلب سرف تعداد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد علماء کی جماعت ہے اس سے مراد علماء کی جماعت ہے صحابہ کی جماعت ہے میں انشاءاللہ بعض علماء حناب کے حوالے سے بتاؤں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو صحیح طور پر حق سمجھنے اور اس کے مداعد عمل کرنے کی توفیق ابھی بیٹھے ان شاء دو منٹ کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آٹھ بجے ختم کروں گا اور اتفاق سے ایک منٹ بھی زیادہ بالکل گھڑی برابر میں وقت پہ ختم کر رہا ہوں اور ان اس کے بعد جو مسائل آئیں گے جو مسائل آپ کو پہلے سے معلوم ہے انشاءاللہ میں وہاں پر تیزی سے گزروں گا اور جو مسئلہ جو مسئلہ جو ہے جس کا تعلق ہے منحص سے ہے انشاءاللہ شاء کہیں کہیں بیان کروں گا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اگر میں نے آپ کا وقت زیادہ لیا تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں لیکن انشاءاللہ زیادہ وقت تو نہیں لیا میں کیونکہ اس سلسلے میں کچھ تمہیدی طور پر بھی وقت لگا ہے سہانک اللہ اور شدد اللہ الہ وسطی فروغ و لگار سال شیکٹ مقرر اور کو